بسم اللہ الرحمن الرحیم علی السّلّ رسولم حضرت ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے درختوں پر سے گر رہے تھے آپ نے ایک درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لی اس کے پتے اور بھی گرنے لگے آپ نے فرمایا اے ابو ذر مسلمان بندہ جب اخلاص سے اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے درخت سے گر رہے ہیں فائدے میں حضرت شیخ نور اللہ مرکو لکھتے ہیں سردی کے موسم میں درختوں کے پتے ایسی کثرت سے گرتے ہیں کہ بعض درختوں پر ایک بھی پتہ نہیں رہتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اخلاص سے نماز پڑھنے کا اثر بھی یہی ہے کہ اس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک بھی نہیں رہتا مگر ایک بات قابل لحاظ ہے علماء کی تحقیق آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کی وجہ سے یہ ہے کہ نماز وغیرہ عبادات سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں کبیرہ گناہ بغیر تو واقع معاف نہیں ہوتے اس لیے نماز کے ساتھ توبہ و استغفار کا اہتمام بھی کرنا چاہیے اس سے غافل نہ ہونا چاہیے البتہ حق تعالی شان اپنے فضل سے کسی کے گناہ کبیرہ بھی معاف فرما دیں تو دوسری بات ہے اللہم و بحمد اشد اللہ الہ اللہ الیک